پڑھنے اور سننے اور میں بڑے, بڑے فوائد ہیں اور اس کی ہماری اور میں بڑی اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصر نامہ آپ کی اکیسویں پست تک یعنی ادنان تک صحیح حدیثوں میں وارد ہے دنیا کا سب سے افضل اور سب سے مح... اللہ تعالی کے نزدیک محبوب نسب نامہ یہی خاندان نہیں ہے عز حاضرین آج بڑی ہی ہماری خوش نصیبی کا یہ زرین موقع کہ اللہ کے فضل و کرم احسان عظیم سے اور مکتب تو الجالیات الغات کے تعاون کے ساتھ ایک اہم ترین دورہ ایک اہم ترین سلسلہ وار دروس خطابات بیانات بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم خد و خال شروع کیا جا رہا ہے حاضرین یہ حقیقت ہم, پر ہم سب پر آیا اور بیان ہے کہ موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نگاری اور سیرت بیانی لازوال سلسلہ ابتدا سے جاری اور ساری ہے جب سے قرآن مجید کا نزول ہوا سیرت نگاری شروع ہو گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے سیرت سنا اور سیرت بیان کیا محدثین نے بیان کیا فقہاں نے بیان کیا ایک نہ ختم ہونے والی کڑی اور اسی کڑی کا ایک سلسلہ اور اسی زنجیر کی ایک کڑی ہمارا یہ درس ہمارا یہ پروگرام ہمارا یہ اجلاس یہ خوش نصیبی ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کچھ سنے اور کچھ بولے کچھ لکھے اور کچھ پڑھے یہ رتبے بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں یہ ہماری خوش نصیبی ہم سمجھتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلم کا عقیدہ ایک مسلم کی ابتدا اور اختتام جس کے بغیر ایک مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ کے اللہ رب العالمین کا فرمان اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان القم فی رسول اللہ وسوۃ الحسنا اور قرآن نے فرمایا اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین دنیا میں جہاں کہیں کا رہنے والا مسلمان ہو جبکہ عالمین کے لقب سے چرند و پرند جن و انس ہر ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کار میں شامل اور داخل ہو جاتے ہیں انس تو انس جن تو جن چرند و پرند بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں اور اسی خوش نصیبی کے ساتھ ہم یہ دورہ اور یہ سلسلہ وار دروس سلسلہ وار بیانات اور خطابات شروع کرنے جا رہے ہیں اور سونے پر سہاگ اس کو کہا جائے کہ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں میری مراد میرے اور آپ کے استاس فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ مدیر مسئول اردو دنیا کی معروف ترین اردو ویب سائٹ اسلامی ویب سائٹ ڈبلو آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ شیخ جیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے اور شیخ کے ذریعے اللہ رب العالمین یہ خدمت لینا چاہ رہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اہم خدال پر اس کے حقائق پر اس کے بعض و نصیحت پر اور مختلف گوشوں سے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم باپ اہم خد و خال ہمارے درمیان آ جائیں تو حاضرین ایک بڑی ہی مفید ترین چیز یہاں پر شروع کی جا رہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لازوال سلسلہ اور اسی کی ایک کڑی یہاں پر شروع ہے ختم کروں گا ایک نام مستعفی ہے کہ بڑھ کر گھٹا نہیں ایک نام مستفیٰ ہے کہ بڑھ کر گھٹا نہیں ورنہ ہر عروج میں پنہا زوال ہے میں مقدمے کے لیے تھوڑی دیر اور آپ کو انتظار کا وقت دوں گا کہ میں مقدمے کے لئے فضلت شیخ محمد نصیر الدین حفیظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ اس اہم ترین دورہ اور اس اہم ترین دروس اور بیانات کا مقدم عورتہ محید پیش فرمائے شیخ نصیر الدین حفیظہ اللہ دعی مکتب تویت الجالیات الحمدللہ اللہ ذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل لہو عباجا والصلاة والسلام علنبیررحمہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ و اسحابی و منطبی الى احسان الدین محترم بھائیوں معزز ساتھیوں انسان کی یہ فطرت ہے کہ اسے کسی کام کے کرنے کے لیے کہا جائے تو صرف حکم اور کہنے سے بڑھ کر عملی نمونہ اس کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس چیز کو قبول کرنے میں اور اس چیز کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے میں اس کا ایک اثر خاص ہوتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت کی تعلیمات صرف کتابی شکل میں بھیجنے پر اتفاق نہیں کیا بلکہ ہر زمانے میں انبیاء اکرام علیہ السلام تسلیم جیسی مقدس ہستیوں کو بھیجتا رہا اور تمام لوگوں کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ نبی جو اللہ کے احکامات خود عمل کرتے ہوئے آگے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اللہ کے احکامات کو نبی کے زبانی سن کر نبی کے نمونے کو اختیار کریں آپ ہمارے لوگوں میں آئیڈیل نمونا قدوہ اپنانے کا رجحان بالکل بچپن سے ہوتا ہے پیدائش ہی سے بچے جب سال ڈیڑھ سال کے کسی حد تک شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو دیکھیے اپنے ماں باپ کی نقل کر رہے ہوتے ہیں جس گھر میں ماں باپ نماز کے پابند ہوتے ہیں ڈیڑھ دو سال کا بچہ بھی ان کے ساتھ رکو سجدہ کرنے لگتا ہے آپ باہر کی دنیا میں آئیے کوئی انسان کرکٹ کا شوقین ہے تو اس کے سامنے اس کے کچھ آئیڈیل ہیں بیٹنگ کے حوالے سے فیلڈنگ کے حوالے سے کیچنگ کے حوالے سے یا کسی دوسرے اور ناحیے سے ہر شخص جس جس فن سے اس کو شوق ہوتا ہے جس جس فیلڈ اور کام سے ہنر سے اس کو تعلق ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے یا اپنے زمانے کے کچھ زیادہ تجربے کار زیادہ ماہر لوگوں کا نمونہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ انسانی طبیعت میں چیز موجود ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب نبوت کے سلسلے کو ختم کرنا چاہا تو ایک ایسی شخصیت ایک ایسی نیک ہستی کو نبی بنا کر بھیجا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت ساری کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ان کی سیرت کو جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں آج کتنے بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ امت مسلمہ کو نبی کے نام سے کسی قدر واقفیت ہوگی کہیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی خبریں آتی ہیں تو اپنے جوش و جذبے سے انتقامی کاروائیوں کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہوں گے لیکن جب یہ کہا جائے کہ نبی کی محبت نبی کے ساتھ ہمارے تعلق کا سب سے پہلا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو جان کر آپ کے نمونے کو من و ان ہماری زندگی میں ہم اختیار کریں تو اس سے ہم کوسوں دور ہوتے ہیں آج کتنے لوگ ایسا سوال کرتے ہیں کہ آخر اتنے لمبے لمبے سلسلے اور اتنی ساری تفصیلات اتنی باریکیاں جاننے کی کیا ضرورت ہے آئیے مختصر ایک دو منٹ میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں جاننا ہم مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لانے کا جو تقاضہ ہے آمین باللہ و کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے آمین باللہ ورسولی سورہ اعراف میں اور دیگر کئی صورتوں میں تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جس رسول پر ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ رسول کون ہے کیا نام ان کا ہے کیا نسب ہے آپ کی شخصیت مبارکہ کیسی رہی آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آپ کی عبادتیں آپ کے اخلاق آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ تعلقات یہ سب کچھ کیسے رہے یہ جاننا اسی ایمان کا تقاضا ہے آپ دنیاوی معاملات میں جس سے محبت رکھتے ہیں کیا اس کے بارے میں زیادہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے کرتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے بلکہ اگر آپ کی محبت کسی ثانوی ثالثی رابعی درجے پر ہو تو پھر ہمارا ایمان بیکار ہو گیا اور وہ حدیث مشہور معلوم ہے اپ کو لا یومن احدکم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین تو پھر آپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے قران میں اللہ نے کیا فرمایا انما ولیکم اللہ و رسوله اللہ تمہارا دوست ہے تمہارا ولی ہے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے بعد نماز روزے زکات و غیرہ کے پابند سورہ مائدا میں جو آگے اور تفصیلیات ہیں اللہ نے اپنے بعد رسول کا ذکر کیا ہے تو رسول وہ ولی ہیں دوست ہیں محبت ہیں ان سے رکھتے ہیں ہم تو ان کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان اور ہماری محبت کے دعوے یہ سب بیکار ہو جاتے ہیں اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ فرمایا سورہ آراف آیت نمبر 158 میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت پر رہو اگر چاہتے ہو کہ ہدایت پر رہو اور ہدایت کا صحیح راستہ تم کو نصیب ہو جائے تو ضروری ہے کہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس نبی کی مکمل پیروی کرو تب اوہ لم اب اتباع کس کی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کے بارے میں ہم نہیں جانیں گے آپ کی نمازیں کیسی تھیں آپ کے روزے کیسے تھے آپ کے اخلاق کیسے تھے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے یہ ساری چیزوں کی تفصیلات ہم نہیں جانیں گے اتبا کیسی ہوگی پیروی کیسی ہوگی جب یہ جانکاری نہیں ہوگی اور یہ پیروی صحیح نہیں ہوگی تو گویا کے ہم ہدایت پر بھی نہ رہے ہمارے سارے دعوے جھوٹے اور بیکار ہوئے اس لیے صحیح بخاری کی وہ حدیث جو کتاب نکاح میں شروع ہی میں ہے کہ تین آدمی آکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عبادتوں کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو صحیح حدیثوں میں کتنے سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ صحابہ اکرام ایک عرصے تک رہ کر آپ کے ساتھ آپ کی صحبت میں خاص کر دور دور کے جو لوگ آتے اسلام قبول کرتے کوئی ہفتہ کوئی چار دن کوئی بیس دن کوئی مہینہ آپ کی صحبت میں رہتے تعلیمات حاصل کرتے آپ کے نمونے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے اور ایک ایسا ہی بدو آرا بھی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اس نے سوال کرنے سے پہلے ہی کہا کہ میں سوال بہت سخت کروں گا برداشت کرنا لیکن میرے جواب بھی دے دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے جاتا ہوا کیا کہا کہ میں آپ کی ان تمام باتوں پر مین واہان عمل کروں گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر دنیا میں چلتا پھرتا جنتی کسی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں کتنی بڑی خوشخبری ہے کتنی بڑی سعادت ہے اس لیے میرے بھائیوں میرے محترم دوستو سیرت کو جاننے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کی تفصیلات کو جاننے کی بہت سخت ضرورت ہے اور یہ بھی ایک بہت عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے یا لکھنے جیسے ہمارے شیخ عبدالسلام صاحب نے کہا سیرت نگاری یا سیرت بیانی میں ہر زمانے میں ہر کوئی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال کر سعادت مندوں میں شریک ہونے کی کوشش کیا ہے لیکن اس حقیقت کو نہ بھولیں اس حقیقت کو نہ بھولیں کہ جس قدر زمانے نبوت سے دوری بڑھتی گئی اس قدر جہاں بدعات و خرافات داخل ہوتی گئیں تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے میں غلو جو لوگ کیے ہیں تو وہ آپ کی سیرت طیبہ لکھنے میں بھی غلو سے کام لیا ہے تو اس غلو سے بچنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے اور کچھ دوسرے مستشرقین جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی اور انداز سے لکھے ہیں تو بہت سارے حقائق اور بہت ساری اہم چیزوں کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی یا ان کے بارے میں ایک تشکیل شک و شبہ کا ذہن کاری کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی ان سے بھی بچنے کی انتہائی ضرورت ہے سیرت کا صحیح ماخذ اللہ کی کتاب پرانے مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے اور الحمدللہ للہ آج ہم فضیلت الشیخ مقصود الحسن حفظہ اللہ جن سے سیرت کے اس سلسلے کو سننے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں الحمد چونکہ شیخ موجود ہیں اس لیے شیخ کے سامنے تعریف کرتے ہوئے اپنے منہ پہ مٹی ڈال لینے کا یہ کام درست نہیں ہے لیکن مختصرا شیخ حفظہ اللہ جو صبح اتر پردیش کے ایک ایسے گھرانے میں جن کا پہلے ہی سے ماشاءاللہ اللہ صلف سے تعلق رہا ہے قرآن و حدیث سے خاص شغف رہا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص ان کے دو بھائی شیخ ضفر الحسن اور شیخ قاری نجم الحسن ان کے بیانات ہم آئے دن ہندوستان اور اس کے باہر امارات اور عرب ممالک اور دوسری جگہوں پر سنتے رہتے ہیں شیخ محترم کی فراغت جامعہ فیض عام جو موناد بھنجن میں ہے سن انیس سو چھہتر میں ہوئی سن انیس سو چھہتر میں اور چودہ سو چودہ ہجری سے آ فضیلت الشیخ امین المکتبہ کی حیثیت سے یہاں اپنی ایک ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے اللہ کے فضل توفیق سے ہفتے میں کئی دن مختلف پروگرام اسی شہر الغات میں اور اس کے علاوہ پورے مملکہ بھر میں مختلف جگہوں سے آپ کو کالیں آتی ہیں آپ کو دعوت نامے آتے ہیں اور مختلف جگہوں پر آپ بیانات دینے جاتے ہیں شیخ جہاں القا بیان خطابت اس فن میں کیسے ماہر ہیں دیکھنے والے حضرات خود ہی جواب دیں گے لیکن اس کے علاوہ آپ فضیلت الشیخ تصنیفی میدان میں بھی الحمدللہ بڑے اچھے کام کیے ہیں اس سلسلے میں فراغت کے کچھ ہی عرصے بعد ہندوستان میں سلف کے خلاف ایم ای اربا کے بارے میں خاص کر اہل حدیث حضرات کے بارے میں کہ وہ ایماں اربا کی قدر نہیں کرتے اور ان کی گستاخی کرتے ہیں اور بہت کچھ ان کے بارے میں ایک شخص نے لکھا تھا میں نہیں چاہتا کہ نام لوں کہ کسی عقیدت مند کو تکلیف ہو لیکن بہرحال شیخ رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کو واضح کیا سلف کا کیا عقیدہ ہے اہل حدیث جو سلف صالحین کی ایک کڑی ہے ان کا اے اربا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اباتی حقانی کے نام سے کتاب لکھی اور فضیلت شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کا ایک بہترین مقدمہ بھی لکھا یہ کتاب شیخ کے چودہ سو چار ہجری میں یہاں آنے سے پہلے ہی پرنٹ ہو چکی تھی اس کے علاوہ شیخ حفظہ اللہ کے قلم سے وسیلے کی حقیقت محبت رسول وفاداری یا بیزاری اور فضائل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیش اور بڑی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کو بھی پڑھیں اور شیخ حفظہ اللہ کا یہ منحج ہے کہ آپ سلف صالحین کے طریقے پر ہی کسی باطل کو بدعت کو اور کسی منکر کو رد کرنے میں قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں رد کرتے ہیں شخصیات پر اور تنقید شخصی میں نہیں جاتے یہ میں شیخ کی موجودگی میں تعریف نہیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو ایک حقیقت سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں آپ عبادل حقانی کا مطالعہ کریں گے تو بھی آپ کو وہاں یہ چیز نظر آئے گی اسی طرح سے فضائل محرم اور بدعات شب میں یا پھر رجب کے کی فضیلتیں اور بداعتیں اور اسی طرح میلاد النبی کی حقیقت ان جیسے موضوعات پر فضیلت الشیخ کے جو تقریریں ہیں ان کو سننے سے بھی آپ کو یہ پتا چلے گا میں بتانا یہ چاہتا ہوں ان سب چیزوں کی روشنی میں کہ سیرت کا درس بھی پران و حدیث کی روشنی میں ایسی علمی شخصیت سے پران و حدیث کے منہج پر سلف کے منہج پر رہتے ہوئے جو بیان کریں باطل اور محبت میں غلو کرتے ہوئے موضوعات کو نہ لے کر صحیح احادیث کی روشنی میں پرانی آیات کی روشنی میں جو سیرت پیش کی جائے اس کو ہم سننے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ اور اس کے اختتام پہنچنے تک اللہ رب العالمین ہم کو بھی پابندی سے بغیر کسی تھکاوٹ کے برابر حاضر ہوتے ہوئے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پیش کرنے میں اور اس کو ریکارڈ کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں جن جن بھائیوں کا حاضر اور غائب جس جس طریقے سے اس میں مدد ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک ازر اور اجر عظیم سے اللہ رب العالمین والا فرمائے جزاکم اللہ خیر و علیکم و رحمت اللہ <الحمد لله> رب اللہ <العالمين>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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفقه قولی وحلو العقدتا من لسانی یفقه قولی عجیز ساتھیو قابل احترام دین بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا موضوع ہے جس پر بیان کرنا جس پر کچھ لکھنا اور اس سے متعلق کچھ بیان کرنا ساتھیو ایک بڑا ہی مشکل کام ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی بڑے کی سیرت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی حاکم کی سیرت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی ولی کی سیرت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی ذات کی سیرت ہے جسے نہ صرف یہ کہ سننا ثواب کا کام ہے اس کا پڑھنا ثواب کا کام ہے بلکہ اہم چیز یہ ہے کہ اس سیرت کے مطابق انسان اپنی زندگی کو کس طریقے سے بنائے اگر اس نقطے سے الگ ہٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی یا سنی گئی تو سچ پوچھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور نہ آپ کا حق ادا کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی عام سیرت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان اگر سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس لیے سنے اور پڑھے کہ اسے ہماری ایمانی زندگی کے اندر کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمارے عزیز شیخ عبدالسلام اور محترم شیخ نصیر الدین سلام اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہمیں کیا دروس کیا سبق کیا عبرتیں ملتی ہیں اس طرف اشارہ کیا ہے لیکن دو ایک چیزیں بڑی اہم ہیں مقدمے کے طور پر میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خصوصی طور پر اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہر شخص اگر حقیقت ایمان کی سمجھتا ہے تو وہ ایمان کی کمزوری کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے جیسا ایمان اللہ تبارک وطالعہ کو مطلوب ہے کہ وہ مومن ہو وہ ایمان ہمارے اور آپ کے یہاں بلکہ بہت سے لوگوں سے مفقود نظر آ رہا ہے سیرت نبوی کے پڑھنے اور سننے کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ ہوگا ساتھیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے سننے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے ایمان کو بڑھوتری ملتی ہے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے جب ایک مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرے گا اسے سنے گا آپ کی زندگی آپ کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کو جب دیکھے گا تو اسے ایمانی لحاظ سے ایک لذت محسوس ہوگی اس لیے آپ غور کریں کہ بہت سے لوگ وقت نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں بیان کروں بہت سے لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے اور تعجب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت نہیں تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو صرف ایک پہلو پر غور کر کے اسلام قبول کر لیا ہے تو ایمان آپ کی سیرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں کیا ہے تازگی اسے نصیب ہوتی ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک فائدہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کو بہت بڑے سبق اور بڑی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک مجبور انسان ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پریشان ہو رہا ہے وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا اور سنتا ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ ظلم کی بنیاد ایک دن ڈہ جانے والی ہے مکہ کے لوگ مجبور ترین تھے آپ وسلم کے جو سادھی تھے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے تھے لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا خوشخبری دیتے تھے مثال کے طور پر آگے شاید آئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی سہیب رومی ان لوگوں کے واقعات حضرت صحیحب نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کافروں سے ان کو عیدا پہنچ رہی تھی تو آپ نے کیا کہا کہ کی تم لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہو تم سے پہلے تو ایک کچھ لوگ ایسے بھی اگدرے ہیں کہ ان کو زمین میں گاڑ کر کے ان کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا تو ظلم کتنا بھی لمبا ہو جائے کتنا طویل ہو جائے ایک نہ ایک دن اس کی بنیاد ڈہ جانی ہے اور ظالم اور متکبر لوگ واللہ یہ لوگ بے ہیں شیطان نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے ورنہ ظالموں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ انسان کا جو غلام تھا اسی نے ان کے سر کو کاٹا ہے نبی سروس کی سیرت کے اوپر متعلق کی دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ساتھی تھے عبد اللہ نے ہیں بکری چرانے والے ہیں ہی نا بکری چرانے والے بکریاں چرایا کرتے تھے وہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کے اس کی گردن کاٹتے ہیں ہی نا تو جو ذات ایک بکری کے چرواہے سے مکہ مکرمہ کے سردار کے کی گردن کٹوا سکتا ہے وہ اس دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کا خاتمہ نہیں کر سکتا حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کون تصور کر سکتا تھا کہ وہ امیہ ابن سلط کو قتل کرے کون تصور کر سکتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر انسان غور کرے تو بہت سے درس و عبرت پہ نہ ہاں ہر ایک کے لیے ہر طبقہ کے لیے اسی طریقے سے یو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ایک اور چیز میں بات ہاں موجودہ چیز متعلق توجہ دلاؤں گا کہ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر انسان پڑھے شروع سے لے کر کے صحیح طور پر اور سنے تو صحابہ کرام کے بارے میں اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے کہ ابو بکروں ہوں عمر ہوں عثمان ہوں علی ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آخر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے مدد کی اور کیسی خدمت کی حتیہ کی اپنی جان کی پرواہ نہیں رہا کرتی تھی آپ رسم کی سیرت آپ کی ہجرت کا انسان قصہ پڑھے حضرت و بکر اللہ تالان ہو کبھی آپ کے آگے چلتے تھے کبھی پیچھے رہتے تھے پوچھا گیا کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہیں دشمن آگے نہ بیٹھا ہو تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں آپ کے اور جب یہ خطرہ آتا ہے کہ پیچھے سے آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے تو آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں تو جو ذات آپ کی اس قدر خدمت کر رہی ہو اس کے بارے ہمارے دل میں کے اندر محبت کی جذبہ ابھرے گا کہ نہیں ابھرے گا اس کے برخلاف وہ بدبخت لوگ منحوس اور سعادت و نیک بختی سے محروم لوگ جو ان لوگوں کہ اس وقت مسلمانوں نے کیسے زندگی گزاری ہے اور کس طریقے سے دشمن سے نپٹے ہیں اور یہ یقین مان لے کہ عزت اگر ہے تو کس میں ہے اسلام میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے اگر ہم عزت ڈھونڈنا چاہیں آپ سے دور ہٹ کر کے آپ کی پیروی سے کنارہ کش ہو کر کے تو اسے کہیں بھی اس شخص کو عزت ملنے والی نہیں ہے اسی لیے ایک شخص نے بڑی خوب بات کہی کہ دوسری قوموں کے لیے ترقی یہ ہے وہ آگے بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے, جائے یہاں تک کہ چاند پر پہنچ جائے اور ایک مسلمان کے لیے عزت اور ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتا جائے ہٹتا جائے ہٹتا جائے یہاں تک کہ صحاب کرام کے سف میں جا کر کے کھڑا ہو جائے زمانہ ماگ رہا ہے دعا ترقی کی زمانہ ماغ رہا ہے دعا ترقی کی مگر تجھے تیرا عہدے کو ہن ہراس آئے اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا مشہور مقولہ ہے آیا فرمایا کرتے تھے کہ لن یصلح سلح آخر واد امت اللہ با صلاب ہی اول اس امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح اور خیر اسی چیز میں ہے جن کاموں میں پہلے لوگوں کی اصلاح اور خیر تھی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو سیرت نبوی کے پڑھنے اور سننے میں بڑے فوائد ہیں اور اس کی ہماری اور آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے اسی چیز کے پیش نظر یہ درس اور اس کے بعد والے دروس منعقد کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ساتھیو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے صحیح دلائل کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنے اور آپ لوگوں کو اسے غور سے سننے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق قدا فرمائے میں یہ کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو بات کہی جائے جو بات بھی پیش کی جائے اس میں اول یہ التزام کیا جائے کہ کی وہ ثابت ہو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بہت کچھ اضافہ ہو گیا ہے دوسری چیز جس بات پر ہمیں توجہ دوں گا اور چاہوں گا کہ آپ بھی غور کریں کہ مثال کے طور پر آج ایک حصہ ہم نے سیرت کا آپ کے سامنے پیش کیا اس پر ہم اور آپ ذرا یہ غور کریں گے کہ یہ آج کا درس ہم نے سن تو لیا ہے لیکن آخر ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی اچھی لگی ہمیں واقعات بڑے اچھے لگے کیا یہ اتنا کافی ہے یا ہمیں اور آپ کو اس سے کچھ درس و عربرت بھی اپنی زندگی میں لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی دعا کرتے ہوئے میں اس سیرت کی افطاع کرتا ہوں ساتھیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی معرفت ضروری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ ہے آپ کا نصب نامہ ہے صحیح طور پر اس کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سے لوگ بھٹک گئے ہیں کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں ہی نہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب نامہ کی جو نصب کی جو حقیقت ہوتی اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام جیسا کہ معلوم ہے اور پیدائش کے وقت یا خطنے کے وقت آپ کا نام رکھا گیا وہ محمد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن ابدے مناف آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ آپ کی اکیسویں پشت تک یعنی عدنان تک صحیح حدیثوں میں وارد ہے لیکن عدنان سے لے کر یہ تو یقینی ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھی عدنان حضرت اسماعیل کی اولاد اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ وسلّلام کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلط وسلام حضرت نوح علیہ السلام کی ضروریت سے تھے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کی نسل سے تھے اور حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے کس سے پیدا کیا تھا مٹی سے پیدا فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں کی نسل اور ضروریت سے ہیں لہذا آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے الگ کر دے کہ آدم علیہ السلام کو تو بشر کہنا اور آپ کو بشر نہ کہنا میں نہیں سمجھتا کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ حضرت ادنان تک ادنان تک بالکل ثابت ہے اس کے بعد ادنان سے لے کر کے حضرت اسماعیل تک کتنی پشتے ہیں کتنے اجداد ہیں اس کا ثبوت صحیح طور پر نہیں ہے بعد لوگوں نے صرف چھ کا ذکر کیا ہے بالکل غلط ہے اور بعد لوگوں نے چالیس تک پہنچایا ہے بعد لوگوں نے چالیس تک پہنچایا ہے اور ہمارے ہندوستان کے زیادہ تر سیرت نگار خاص طور پر علامہ منصور پوری رہے اللہ علامہ شبلی نعمانی رہے اللہ اور استاد محترم صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ مح اللہ یہ لوگ اسی کو راضی قرار دیتے ہیں کہ ادنان اور حضرت اسماعیل اسلام درمیان کتنے لوگ تھے چالیس تھے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل تک کل کتنے ہوئے اکتالیس اکسٹھ ہاں جی نہیں اکسٹھ پشتا گویا کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں جہاں تک درکار ہے یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے اور حضرت اسماعیل میں کنانہ کی اولاد سے تھے اور کنانہ میں قریش کی اولاد سے تھے قریش میں بنو ہاشم سے تھے اور بنو ہاشم میں سب سے افضل کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہ دنیا کا سب سے افضل اور سب سے مح... اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب نصب نامہ یہی خاندان یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں چھ خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی ذرا غور کریں پہلی چیز آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل دوسری چیز آپ کا زمانہ تمام زمانوں میں سب سے افضل تیسری چیز آپ کا خاندان سب سے افضل چوتھی چیز آپ کا دین سب سے افضل پانچویں چیز آپ کی امت سب سے افضل ہے نا اور چٹھی چیز جی چٹھی چیز آپ کے ساتھی سب سے افضل ہے کہ نہیں اس لیے کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے صاحب کرام اور محلیہ ابر صدی کر دی اللہ تعالیٰ انہوں کا ہے تو چھ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی اب دیکھیں کون یاد رکھتا ہے پہلی چیز جی نہیں تو دوسرے نبیوں کو ملا رہا ہوں چلیے ٹھیک ہے آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل آپ کا زمانہ سب سے افضل آپ کا خاندان سب سے افضل آپ کا دین سب سے افضل آپ کی, کی امت سب سے افضل اور آپ کے ساتھی سب سے افضل اور آپ کا شہر سب سے چلے سات چیزیں ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت اللہ تبارک و نے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں بو اسطفی خیر قرون بنی آدم صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں بلکہ صحیح بخارم بھی الفاظ تھوڑا بدل کے ہیں میں بنی آدم کے سب سے بہترین زمانے میں پیدا کیا گیا سدیاں گزرتی رہی زمانے گزرتے رہے یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا جس کے اندر میری بےحد ہوئی ہے اس طرف میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں ساتھیوں اس لیے اس سے ہم نے ایک فائدہ اخذ کیا ہے جس کے اندر ہم خصوصی طور پر ہمارے ہندوستانی پاکستانی اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو سعودیہ آ جایا کرتے ہیں وہ اس پہ کوتا ہی برتتے ہیں اس لیے خصوصی طور پر ہم نے اس کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ انفا کے وسطا قریش ون قریش بنی ہاشم وسطا نے اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل سے کس کا انتخاب کیا کینانا کا اور کینانا میں سب سے افضل کس کو قرار دیا قریش کو اور قریش میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو قرار دیا اور بنو حاشم میں سب سے افضل کس کو قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ میں نقل کرتے ہیں اسے ذرا غور کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے سات ایسی خصلتیں دی ہیں کسی اور کو نہیں دی آپ قریشی تھے نا سات خصل کی اور کو نہیں دی وہ کیا ہیں دس سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور زہرہ کوئی ان کا شری ساتھ شریک نہیں تھا اللہ کی عبادت کرنے میں ابتدائی نبوت میں دوسری چیز کہ قریش کی مدد کی حالانکہ وہ کافر تھے لیکن اللہ تعالی نے اصحاب فیل کے مقابلے میں آپ نے ان کی مدد کی حالانکہ وہ کافر تھے تیسری چیز ان کی فضیلت میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی کسی اور کا اس میں ذکر ہے نہیں ہے لے علافی قریش اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالی نے ان میں نبوت رکھا ہے انہی میں خلافت رکھا ہے انہی میں حجابہ خانے کعبہ کی ذمہ داری رکھی ہے اور انہی میں سقایا حاجیوں کو پانی پلانے کا ذمہ دار انہی کو بنایا ہے تو آپ رسم نے ارشاد میں کہ اللہ تعالی قریش کو یہ فضیلت دی ہے اور ایک بہت بڑی فضیلت جو نبی صلی سلام کو حاصل ہے کسی اور کے بارے میں دعوے سے نہیں کہی جا سکتی بات وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کی یا مجھ سے لے کر حضرت آدم علیہ اللہ السلام تک جو میرے خاندان کا سلسلہ ہے اس میں کسی نے زنا نہیں کیا ہے کسی نے جنا نہیں مجھ سے لے کر کے یعنی میرے جتنے باپ دادا پر دادا آخر تک پہنچے ہیں زینا کی گندگی سے کوئی ملوث نہیں ہوا ہے اسی لیے آپ سرتھرم لے ارشاد اخروج من نکاح ولم سفاہ من, من لد آدم ان آدما الا ان وی ابی و امی میں نکاح یعنی جائل شادی سے میری پیدائش ہوئی ہے مجھ سے لے کر کے آدم علیہ اللہ السلام تک زمانے جاہیلیت کے اندر کوئی عید زنا کو نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن مجھے ایسی کوئی گندگی لاحق نہیں ہوئی ہے اب قریش سے متعلق آپ نے یہ بات سنی نبی کریم سے متعلق تو یہاں یہ آنا چاہیے کہ آخر قریش ہے کون آپ نے سن لیا کہ قریش بنو اسماعیل میں سے ہیں لیکن حتی اسماعیل کون ہے اسماعیل کون ہے, اسماعیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ اللہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ اللہ السلام اصل باشندے کہاں کے تھے کہاں کے تھے عراق میں اور نامی کوئی جگہ ہے جو آج مفقود ہے فراد دریا کے کنارے کوفہ کے قریب اصل میں وہ واقع تھا پرانا بابل جسے کہہ لیجئے آپ پرانا بابل وہاں کے رہنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام السلام ابراہیم علیہ السلام کی قوم بلکہ ان کے والد بدھ کو پوچھتے تھے ستاروں پر ان کا ایمان تھا ستاروں پر ان کا یقین تھا حضرت آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے توحید کی طرف بلاتے رہے اللہ کی طرف بلاتے رہے لیکن ایک ماننے کے لیے تیار نہ ہوا پوری کوشش کی صرف ایک بھتیجا اسلام قبول کرتا ہے وہ کون وہ کون حضرت لوت علیہ السلام اسلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور ان کی بیوی اسلام قبول کرتی ہے بس ذرا سوچیں ساتھیو یہیں سے آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے صحیح دین کی طرف بلاتا ہے لیکن اس کی بات نہیں سنتے ہیں تو وہ نہ سننے والوں کی نحوست ہے کہنے والے کی نحوست اور کمزوری نہیں حرت ابراہیم خلیل یہاں تک کہ ابراہیم علیہ سلاد و چڑے گئے زد میں آ گئے اور کہا کہ مہا بھی تماثر ان تم لہ کے پھول آخر ان کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے جن کو تم لوگ پوچھ رہے ہو جن کے پاس ڈیرا ڈالے ہوئے ہو تو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وجدنا آبا انا لہا عابدین کہ ہم نے اپنے بادشی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے ابن رحیم السلام نے کیا کہا انتم آبا کم لکھت کن تم انتم وہ آبا حکم پھر بلا تم اور تمہارے باب دادا کلی گمراہی میں ہو قوم نے کہا ابراہیم اتنی سخت بات تم کہہ رہے ہو امنتا مل رہا کہیں تم مداخ تو نہیں کر رہے ہو کہا نہیں بر رب کم وہ ربو آبائی نہیں اللہ تبارک و وطالعہ تمہارا تمہارے سب کا وہی اکیلے رب ہے اور جب دیکھا قوم ماننے والی نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور جب بتوں کو توڑ ابراہیم کی صرف میں آپ کے سامنے ابھی نہیں صرف سلسلے کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قوم اس بات پر اکٹھا ہوئی کہتے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا دینا چاہیے لیکن اللہ تبارک و مطالعہ کا کرنا یہ کہ وہ آگ جو شہروں کو جلا دینے کے لیے کافی تھی صرف ایک ابراہیم کو نہیں شہروں کو اس آگ میں تیب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے لیکن جلتا کیا ہے تیب ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھ اور پیر کی صرف بیڑیاں اور ہٹکڑی جلتی ہے تیب راہیب علیہ السلام تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے اوپر سے راہ کو جھاڑتے ہوئے تیب باہر آ جا رہے ہیں یہ دیکھ کر کے ان کا باپ کہتا ہے نعم رب رب کیا ابراہیم اے ابراہیم تیرا رب کتنا اچھا رب ہے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا باپ یہ اقرار کیا کہ کی تیرا باپ کتنا تیرا رب کتنا اچھا رب ہے لیکن پھر بھی ایمان تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اب اس شہر میں رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے چنانچہ وہاں سے چلے اور آج حدود سوریا اور ترکیہ پہ ایک جگہ حران واقع ہے وہاں پر آئے وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آ گئے فلسطین تین آدمی ہجرت کر رہے تھے وہ کون حضرت ابراہیم حضرت لوت اور حضرت سارا آپ صلی اللہ حضرت آپ علیہ اللہ سلام نے فلسطین میں اپنا ڈیرا ڈالا اور وہیں ڈیرا ڈال کر کے مشرق اور مغرب دین دعوت کرنے نکل گئے یہاں تک کہ مصر پہنچے مصر کا حاکم فرعون جس کا لقب تھا اس کے پاس جاتے ہیں تو اس نے دور ہی سے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو بڑی خوبصورت تھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بچا لیا قصہ لمبا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور اتنا متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا کہ حضرت حاجر جو اس کی بیٹی یا بعض روایات میں ہے اس کی لوڑی اس طریقے سے تھی کہ اس حاکم نے اس حاکم نے عین شمس کے حاکم کے اوپر حملہ کر کے اس کی بیٹی کو اپنے پاس لایا تھا گویا ایک بادشاہ کی بیٹی حضرت حاضر تھی ان کو حضرت ابراہیم کی خدمت حضرت سارا کی خدمت کے لیے دے دیا حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت ساتھیوں ستر سے اوپر تھی اسی کے قریب پہنچ رہی تھی اور ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی کوئی اولاد یہیں پر ساتھیوں رک کر کے یہ دیکھنا چاہیے جابر کون ہے اور مجبور کون ہے آدمی کتنا بڑا ہو جائے کتنا عظیم ہو جائے لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے کیا ہے وہ مجبور ہے اس کا کوئی بس نہیں چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے دعوت دینے کے لیے حضرت سارہ پر اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا لیکن حضرت سارہ کس کو اب ہاجر کو اپنے ساتھ ملے کر کے آتی ہیں حضرت حاضر آئی تو حضرت سارا نے کہا اب مجھ سے تو اولاد ہونے کی امید نہیں اس لیے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں لہذا اس لونڈی کو میں آپ کو ہیبا کر دیتی ہوں آپ شاید اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو کوئی اولاد دے دے تو انہی کے وطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تھی حضرت اسماعیل کی پیدائش پر حضرت سارا اس وقت راضی تو تھیں لیکن اب دیکھی کہ میری سوکن کی گود ہری ہو گئی ہے اور میری گود بھی سوکھی ہے لہذا وہاں پر حسد پیدا ہو گیا اور حسد نے یہ شکل اختیار کر لیا کہ قسم کھا لیا کہ ہاجر کے تین عضو کو ضرور میں کاٹوں گی یہ قسم کھا لیا یعنی اس قدر عداوت بڑھ گئی دونوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب جو ہے دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہے لہذا چھپکے سے نکالا حضرت سارا کو بتایا بھی نہیں بلکہ حضرت حاضر سے کہا کہ اپنا جو دامر ہے نا اس کو نیچے لٹکا لو تاکہ جس راستے سے جاؤ تمہارے آثار پیر کے مٹتے جائیں اور انہیں لے کر کے نکلے ساتھیوں اللہ میں اس واقعے کے اوپر غور کر رہا تھا گھنٹوں نیند نہیں آئی کہ آخر یہ کیا دل تھا پتھر تھا سینے میں یا کہ سینے میں اور کچھ چیز موجود تھی ایک دس کلو میٹر نہیں پچاس کلو نہیں ہزار کلو دور لے کر کے آتے ہیں کہاں کہاں لے کر آتے ہیں مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ, مکرمہ میں نہ وہاں پر کوئی رہنے والا تھا وہاں پر پانی تھا نہ وہاں پر کھانا تھا وہاں پر لے کر کے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کو ایک دودھ پیتے بچے کو اور اس کی او والدہ اور سفا پہاڑی کے دامن میں لا کر کے وہیں پر ٹھہرا دیا ساتھ بس اوقات بعض چیزوں پر انسان کو افسوس ہوتا ہے میں اس جگہ کی نشانی دہی اب بھی کر سکتا ہوں اگر آپ ساتھ رہے آپ لوگ تو وہ کون سی جگہ تھی اس لیے کہ میں جس وقت آیا اس وقت تک اوپر بیرے زمزم زم زم زم لکھا ہوا تھا خانے کعبہ کے دروازے سے یا کھانے کعبہ سے مشرق جنوب کی جانب میں مشرق جنوب کی جانب میں دس کلو میٹر دس میٹر ہو یا آٹھ میٹر ہو دوری پر نے کعبہ چونکہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا وہاں کوئی گھر نہیں تھا بنا ہوا اور یہ ایک وادی تھی اوپر سے پانی آتا تھا ادھر بہ جایا کرتا تھا اور وہیں پر ایک درخت تھا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام السلام نے اپنے بچے کو لا کر کے ٹہرا دیا یہاں سہرا ہی سہرا تھا چٹانیں ہی چٹانیں تھیں جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانے تھے دور تک کلو میٹر بلکہ سینکڑوں کلو آپ چلے جائیے کہیں پر کوئی آدمی وہاں پر رہتا نہیں تھا کوئی نہیں تھا صرف ایک درک تک تھا اسی کے نیچے رہتے ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے اپنی ایک لوتے بیٹے دودھ پیتے بیٹے اور اس کی والدہ کو وہاں پر اور تعجب یہ ہے کہ بتایا نہیں کہ تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں یہ تعجب دیکھیے اور اس پر بھی تعجب یہ کہ ابراہیم علیہ سلاد حالانکہ عمر کتنی تحت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سے اوپر تھی سوچیے اس وقت میں انسان اپنے بچے کی طرف کس قدر مائل ہوتا ہے آپ لوگ جوان ہیں سوچیں بچے کی محبت کیسے ہوتی ہے سوچیں آپ ہے کہ نہیں چیز جائے کہ باپ کتنی عمر کا ہو چکا ہے اور اب امید بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بڑی تھی لیکن اب امید نہیں ہے کہ دوسری اتنی دعاؤں کے بعد ایک بچہ ملا ہے تو وہیں پر اس کو ٹھہرا دیا وہاں پر اس کو بیٹھا دیا اور پیچھے کی طرف مڑے وہ کون سفا اور مروہ کے بیچ سے جو راستہ حجون کا نکلتا ہے بھی جہاں آج کل ہے اس طرف سے نکلے حضرت حاجر پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے آخر ہمیں کچھ بولا بھی نہیں لیکن چلے جا رہے ہیں التحاظر آگے بڑھتی ہیں آواز دیتی ہیں تو پیچھے مڑ کر کے دیکھتے نہیں بلکہ اور آگے بڑھ گئے دوسری بار تیسری بار آواز دیا پھر آخر میں کہتی ہیں کہ کیا یہ حکم آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہے لیکن رکے نہیں کیوں سوچے ہوں گے پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے تو کہیں بچے کی محبت غالب آ جائے گی کہیں بچے کی محبت غالب آ اللہ کے حکم کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیچھے نہیں مڑے اور وہیں سے کہہ دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ جی حکم ہے تو اس وقت حضرت حاضر نے جو حدیث میں مذکور ہے مشہور جملہ کہا اذن لا يضیعن اللہ تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں رائے نہیں کرے گا اور جب آگے بڑھ گئے جہاں سے بیوی اور بچے نہیں دکھائی دے رہے تھے تو ہی کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں رب بنا انی اسکن تم اندر ان ذی کل عند میں رب بنا لی مسلح سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا ماگی سکون قلب مانگا خوب تسلیم و رضا ماگی کہا اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں اسی سنسان وادی میں انہیں رودی کا ساما دے اسی بے برگ سامانی میں شان شان شان ست بہارا دے الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے یہ قوم ایک روز پابندی سیام سوم سلا ہو جائے اسی وادی میں تیرا ہاتھ یہ ہو پیدا وہ کون ہے نبی کریم صلاسلم اسی وادی میں تیرا ہاتھ معود ہو پیدا کرے جو فطرتے انسان کو تیرے نام پر شیدا بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے بس اب تو یہ محافظ ہے یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے اے اللہ تعالیٰ تیرے حوالے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں چلے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام, السلام پھر پتا نہیں کتنے دنوں کے بعد آتے ہیں ساتھیوں حدیث میں جو ملتا ہے چار بار مکہ آنے کا ان کا ذکر ملتا ہے بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنا چار بار مکہ آنے کا ایک بار جب حضرت ابراہیم علیہ حرت اسماعیل علیہ والسلام اس لائق ہو گئے کہ دوڑیں کام کریں بھاگیں ادھر ادھر آئیں جائیں جو کہا جا سکتا ہے کہ مشکل سے یہ ان, ان کی بارہ تیرہ چودہ پندرہ سال رہی ہو جسے قرآن کا حتہ ذرا سوچے امتحان دیکھے کہ وہ دل کیا تھا آیا پتھر کا دل تھا یا کیا تھا آتے ہیں اللہ تعالی خواب آئے تھے بیٹے کو دیکھنے کے لیے اسی درخت کے نیچے لیٹتے ہیں تو اللہ تعالی خواب میں کیا دکھاتا ہے کہ بیٹے کو ہم دبا کر رہے صبح اٹھے اور بیٹے سے کہا تو بیٹے نے کیا کہا ابتف علم ابو اب جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر جائیے تو یہ تو پہلی بار کی آمد ہے دوسری بار ایک بار اور آئے جب ابراہیم اسماعیل لیکن یہ بات یہاں پہ رہ جائے کہتے اسماعیل علیہ سلاۃ والسلام کو جب چھوڑ کر کے گئے تو جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا جو کھجور تھی وہ ختم ہو گئی کہتے اسماعیل علیہ سلات والسلام کو اسی درخت کے نیچے لٹا کر کے ان کی والدہ جانتی کہاں گئی صفہ اور مروہ پر آئیں سات بار آئیں گئی تو ساتویں بار دیکھتی ہیں بچے کی آواز بند ہے سمجھیے کہ بچہ کیا آئے اب ختم ہو گیا انہوں لیکن وہاں سے کان لگاتی ہیں تو کسی بولنے والے کی آواز ہے کہتی ہیں تم کون ہو ادھر سے جواب دینے والا جواب دیتا ہے تو کون ہے تو کون ہے کہتی ہیں کہ میں حاجر نہیں میں الفاظ تھے ان کے جہاں ام ولد اسماعیل ابراہیم میں ہاجر ہوں اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ماں ہوں تو فرشتہ نے کہا کہ یہاں پر تمہیں کس کے حوالے کر کے گئے ہیں حتی جبرائیل تھے تو کہا اللہ تعالیٰ کے حوالے تو فرشتے نے کہا اگر اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا اسی وجہ سے جبرائیل نے اپنا پیر مارا تھا یہ جو مشہور اسماعیل کے ریڑی کر کرنے کی وجہ سے پانی نکلا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے حضرت جبرائیل نے وہاں پر اپنے پیر مارا تو وہاں سے چشمہ نکل پڑا ہے یہی وہ زمزم ہے ساتھیوں اور دنیا کے اندر صرف یہی ایک پانی ہے جو کھانے اور پانی دونوں کا کام دیتا ہے واللہ ایک شخص نے قسم کھا کر کے اس وقت کے ایک شخص قسم کھا کر کے کہا کہ پانچ دن تک میں مستقل کھانے کعبہ میں صرف زمزم کا پانی پی کر کے رہا اور کہا واللہ مجھے اور کچھ کھانے کی ضرورت محسوس نہیں اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ذر کا قصہ ہے کہ ایک مہینہ چالیس دن تک وہ کہتے یہاں تک کہ میرے پیٹ کی شکن جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی اتنا موٹا ہو گیا میں دنوں کو پانی پی کر کے تو یہ اکیلا وہ پانی ہے جو کھانے اور پانی دونوں کا کام دیتا ہے بیماروں کے لیے شبھا تو ہے بھی تو اللہ تعالیٰ حضرت حاضر آتے اسماعیل کو ان کی اس قربانی کے عوض ایک ایسا پانی دیا کہ انہیں کھانے کی ضرورت نہیں تھی وہی پانی ان کے کھانے اور کا کام دونوں دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام السلام جب تیسری بار آئے ہیں تو حضرت اسماعیل یہاں پر موجود نہیں تھے ان کی بیوی بی سے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں تو کیا کہا کہ کی شکار کے لیے گئے ہیں کہا تمہارا کھانا کیا ہے کہا پانی اور گوشت ہے حضرت اور کہا کیسے گزر بسر ہو رہا ہے تو اس نے کچھ حالات کی شکایت کی تو کہا میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے گھر کی دیوڑی بدل دیں تجھے طلاق دے دیں اس لیے کہ نبی کے اکت میں جس بیوی کو رہنا چاہیے وہ کیا ہے ایک شکر گزار بیوی رہنا چاہیے اسی لیے ساتھیوں علما کہتے ہیں اگر کسی کو ایسی عورت ملتی ہے جو عورت اس کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو اور فرائد میں نہیں صرف مستحبات میں ترقی کرنے میں دین کے سلسلے میں تو اسے طلاق دے دینا مستحب ہے اسے طلاق دے دینا کیا ہے مستحب ہے تو حضرت ابراہیم علیہ سلاد والس دوبارہ حضرت اسماعیل جب آئے بی, بی نے کہا تو اس کو طلاق دے دیا اس کے بعد جرہم کی ایک اور عورت سے شادی کیا جن کے والد کا نام مزاج ابن امر تھا جرم کے اس لیے جرم قبیلہ آ کر کے وہاں پر آباد ہو گیا تھا میں جان بوجھ کر کے چھوڑ دوں اس لیے کہ یہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے اصل یہ چیز تھی کہ اسماعیل سلاد السلام جو اللہ کے رسول سلم کے خاندان تھے وہ کیسے یہاں پر آئے ایک اور شادی کی حت ابراہیم دوبارہ تیسری بار آئے تو ان سے پوچھا اسماعیل کہاں گئے کہا اس بار بھی شکایت شکار کے لیے گئے ذرا سوچیے آپ تعجب کریں گے اور مجھے بھی تعجب ہے کہ حض اسماعیل کہاں حتحبراہیم کہاں سے جاتے تھے فلسطین سے جاتے تھے لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی کو کچھ اور منظور تھا اور ذمہ داری اپنی دعوت اور تبلیغ کی تھی لہذا دو دن چار دن رک کر کے بیٹے کا انتظار نہیں کیا بیٹے کا انتظار نہیں کیا بیٹا موجود نہیں ہے ملاقات نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے سلام کہنا اور چھوڑ کر کے چلے گئے اور جب چوتھی بار آئے تو بیٹا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے تیر بنا رہا تھا باپ کو دیکھا تو آ کر کے چمٹ گیا دونوں ایک دوسرے چمٹ گئے اور مدت کے بعد ملاقات ہوئی تھی رونے لگے تو کہا کہ ابراہیم اللہ تعالی نے مجھے یہاں گھر بنانے کے لیے کہا ہے گھر بنانے کے لیے کہا ہے اسماعیل گھر بنانے کے لیے کہا ہے کیا تو ہماری مدد کرو گے تو باپ اور بیٹے مل کر کے وہاں پر ایک گھر تیار کیے جو آج کیا کہلاتا ہے خانے کعبہ کہلاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس گھر کے بنانے کے بعد جہاں تک میرا اندازہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا نبوت سے نوازا اور بنو جرہم جو آباد تھے اور آپ کی اولاد جو قریمی تھی ان کی طرف نبی بنایا اور رسول بھی بنایا وز کرفیل کتاب اسماعیل صدیق ود کرفیل کتاب اسماعیلہ سادی کلوادی وہ کانا صادق وکانا رسولا۔ نبی کتاب میں ہے تھے اسماعیل کا بھی ذکر کرو یہ پکے سچے وعدے تھے جو وعدہ کرتے تھے اسے پورا اللہ نے خصوصیت ان کے بیان کی باپ سے کہا آپ مجھے دبا کیجئے سبر کا وعدہ کیا اور سبر کر گئے باپ نے کہا کہ گھر بناؤ ساتھ دیا صبر کیے حتہ کہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس قدر وعدہ کے سچے تھے کہ ایک بار ایک شخص نے ان سے کسی چیز کا مطالبہ کیا وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں وہ خطرہ میرا انتظار کرے میں آتا ہوں وہ شخص گیا اور بھول گیا دوسرے یا تیسرے دن آتا ہے تو اسماعیل کو ہی پر پاتا ہے ساد کلوادی وکانا نبیہ رسول نہ رسول بنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کے متولی ٹھہرے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے بارہ بیٹے دیے کتنا جس میں بڑے نابد تھے یا قیدار تھے ان دونوں میں کوئی ایک بڑا تھا اللہ کے رسول صلی السلام کیدار کی اولاد سے تھی حضرت اسماعیل کی عمر تقریباً ایک سو سال یا اس کے لگ بھگ تھی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے دونوں بیٹے یکے بعد دیگرے اس گھر کے متولی بنے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کے نانا مواد ابن امر اس گھر کے متولی ہوئے اب اس طریقے سے اس گھر کی ذمہ داری بنو اسماعیل سے نکل کر کے کہاں چلے گی جروم میں چلے گی اور تقریباً دو سال تک رہی ہے حالات جب گزرتے گئے اصل مرکز سے دوری ہوتی گئی تو بنو جرہم نے ہادیوں پر ظلم کرنا شروع کیا بانیو، ظلم کرنا شروع کیا اور بنو اسماعیل کا اس میں کوئی حصہ نہیں دیا لہذا بنو اسماعیل کی ایک قبیلے ابن وائل یا ابن عدنان نے خزاں کے ایک قبیلے کے ساتھ مل کر کے بنو جرہم کے اوپر حملہ کیا اور انہیں یہاں سے نکال بھگایا اب وہ لوگ بنو جرہم کے جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ کی اب کیا کرنا چاہیے ظاہر بات یہاں سے جا رہے ہیں تو کچھ کر کے جانا چاہیے لہذا جو کچھ کھانے کعبہ کو حدیعے کے طور پر اس لیے کہ پورے عرب کے لوگ کھانے کعبہ کی زیارت کیا کرتے تھے حتیٰ فارس کے لوگ بھی کرتے تھے تو جو کچھ خدانہ تھا وہ خزانہ اور سارا کچھ اٹھا کر کے زمزم کے کوئے کو پاٹ دیا زمزم پاٹ کر کے چلے گئے اب خزا جب اس شہر کے اس گھر کے جب والی بنے ہیں تو خزا یہ کوئی اچھے متولی ثابت نہیں ہوئے انہی کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر شرک پھیلا اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر شرک نہیں تھا کمزوریاں تھیں بجات تھیں لیکن شرک نہیں تھا اور یہ صحرا ان کے ایک بڑے امربن عامر بن الخزائی کے نام آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ہم نے امربن عامر کو جہنم کے اندر دیکھا کہ اپنی اتریا کھسیٹ رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی کو بدلا تھا یہ خزا مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے والی بنے رہے تقریبا پانچ سو سال یا اس کے اور کچھ دنوں تک بلکہ بعض تین ہزار تین سو سال کہتے ہیں تین سو سال کہتے ہیں یہ کوئی اچھے متولی نہیں تھے ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں کے یعنی قسع جو ہے اس لیے کہ آپ وسلم محمد ابن عبد ابن عبد ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن نے یعنی پانچویں سمجھیے کہ پانچویں اس لیے کہ آپ کو چھوڑیا پانچویں بنتے ہیں انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ اس کے حقدار دادا کون ہیں ہم ہیں لہذا بنو قزا اور دوسرے سے مل کر کے اس گھر کو ان سے چھینا اور ان گھر کی بڑی لمبی لڑائی ہوئی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور جب ان گھر ان کے قبضے میں آ گیا تو یہاں پر انہوں نے اس گھر کی ذمہ داری سنبھالی کسائی نے دار النوا انہوں نے قائم کیا تھا دارون الدوا کہاں تھا کوئی بتا سکتا ہے میرا جہاں تک اندازہ ہے آپ لوگ حتیم کے پاس کھڑے ہوں حتیم جانتے ہیں نا حتیم کو اپنے پیچھے کریں تو سامنے آپ کو کیا دکھتا ہے مردنا کی طرح یہ مقام تھا دارون ندوا کا دارون النوا وہی پر قائم کیا جہاں پر فیصلے ہوتے تھے گویا ان کی پارلیمنٹ تھی ہادیوں کے کھلانے کا پلانے کا لے آنے کا لے جانے کا سارا انتظام کیا کوسائی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تین بیٹے یا چار بیٹے بڑے مشہور ہوئے ہیں الدار عبد مناف اور عبد شمس اور عبد جس میں الدار سب سے بڑے تھے کوسائی نے اپنے بات اس گھر کی ذمہ داری ان کے سپرد کی اور عبد مناف اور سارے لوگوں نے قبول کر لیا لیکن جب ابدار کا انتقال ہو گیا تو عبد مناف کی اولاد اور عبد الدار کی اولاد میں آپس میں اختلاف ہوا کہ حق تمہارا نہیں بلکہ اس میں ہمارا بھی حق ہے اور بہت بڑی لڑائی کا خطرہ ہوا یہاں تک کہ دونوں جماعت نے عبد دار اور ان کے مالنے والوں نے ایک سہن بھر کر کے خون لائے اور اس میں ہاتھ رکھ کر کے عہد کیا کہ ہم اپنا حق لیں گے چاہے مرے یا جیئیں اور عبد مناف ایک سہن بھر کر کے خوشبو لائے اس میں اپنا ہاتھ ڈبو کر کے سب لوگوں نے عہد کیا کہ ہم مرے یا جیئیں اپنا حق ضرور لیں گے اسی لیے یہ لوگ متیبین کہلائے اور یہ لوگ احلاف کہلائے لیکن اب آخر میں آ کر کے فیصلہ ہو گیا کی جہاں تک جھنڈے کا معاملہ ہے دار النوا کا معاملہ ہے یہ ابد الدار کے ہاتھ میں جائے گا اور جہاں تک سکایا اور رفادہ کا معاملہ ہے یہ کس کے ہاتھ میں آئے گا ابد مناف کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے اس کے بعد یہ حق ہاشم کو ملا ہاشم کے بعد یہ حق مطلف کو ملا اور مطلب کے بعد یہ حق کس کو ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابدل متلف کو یہ حق کس کو ملا ابدل متلف کو ابد المتل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اللہ تبارک نے ان کے ذریعے بہت کام لیا ہے. ان کے ذریعے بہت کام لیا ہے اور انہی کے کام کو بیان کر کے میں اپنی بات کا آج خاتمہ کرتا ہوں پہلا ان کا کام یہ ہے کہ وہ سنتے آ رہے تھے کہ زمزم کا کنواں تھا لیکن کنویں کے آثار مٹ گئے تھے کیوں؟ اس لیے کہ بنو جرحم نے جب کنویں کو پاٹ دیا تھا سیلاب آ پانی آیا تو پورا اثر مٹ گیا کہ وہ کہاں ہے لیکن تین دن لگاتار انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی خدائی کرو کہیں اسی دن اس کا نام مدنونہ آیا کسی دن اس کا نام طیبہ آیا اور کسی دن اس کا نام زمزم آیا پھر تیسرے دن پوچھا کہ وہ زمزم کہاں ہے تو خواب ہی میں آیا جہاں پر چونٹیوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور جہاں پر کالا کوہ آ کر کچھ چونچ مارے گا وہی زمزم کی جگہ ہے چنان کی صبح اٹھے اور جا کر کے دیکھنے لگے تو دیکھا کہ وہ صحیح چیوٹیوں نے اپنا ڈیرا ڈالا ہے تھوڑی دیر میں ایک کنواں آتا ہے جو کوہ آتا ہے جو چوٹیوں کے گھر کے اوپر ایسے ٹھو کر مارا چونچ مارا تو سمجھ گئے کہ زمزم کا کنواں نہیں پتا لہذا اب اس کی خدائی شروع کر دی تو دوسرے خریش کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ارے اس کو تو یہ فضیلت ملے گی اب کن اس کے ہم نام سے نکل رہا ہے لہذا وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اس میں شریف ہوں گے آپ اکیلے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہم بھی تو بلو اسماعیل کی اولاد سے ہیں تم اکیلے تھوڑی ہو تو یہ فضیت تمہیں کیوں ملے نتیجہ یہ ہے کہ قریب تھا کہ پورے خاندان کے لوگ آپس میں لڑ پڑتے لیکن کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے لیکن سرحد کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ اس وقت عبد المتلف کا صرف ایک بیٹا تھا ہاریہ حالانکہ ان کے دس بیٹے تھے نا ایک بیٹا تھا کون ہاریہ اور ان کے بیٹوں میں ان کے استفا کرنے والا کوئی نہیں تھا اس وقت انہوں نے نظر مانی کہ اگر میرے دس بیٹے ہو گئے تو اس میں سے ایک کو میں دبا کر دوں گا لیکن جہاں تک جبا کا معاملہ ہے یہ صحیح ہے کہ ذبح کرنے کی نظر مانی لیکن کس موقع پر مانی تھی یہ بات ثابت نہیں ہے تو آپس میں یہ معاملہ طے ہوا کہ وہ کاہنا جو حجاد میں رہتی ہے مدینہ میں اس کے پاس جاؤ وہ جو فیصلہ کرے گی وہ ہم لوگ مان لیں گے چنانے حجاز نہیں بلکہ وہاں رہتی تھی کہ شام کے علاقے میں چنانچہ اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے وہ گروپ بھی تھا اور یہ گروپ بھی تھا راستے میں عبدل متلف جو پانی لے کر کے جا رہے تھے ان کے ساتھ ہی وہ پانی ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا حضرت علی کو بیان ہے وہ صحیح صنعت سے حسل صنعت سے مر ہوئی ہے پانی ختم ہو گیا تو ان لوگوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے پانی مانگا کہا جیسے تمہیں پانی کی پریشانی ہمیں پریشانی ہے ہم پانی دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا لہذا تم اپنے ذمہ دار ہو اپنے ذمہ دار ہو یہ دشمنی تھی دونوں کی اختلاف تھا حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو موت سامنے ہے ایسا کرو کہ سارے لوگ اپنے لیے گڑا کھو اپنے لیے گڑھا کھودو ایک آدمی جب مر جائے تو دوسرا اس کو دفن کر دے آخر میں ایک آدمی بچے گا اوپر رہے گا کیل چیل کو کھا جائیں گے لیکن ایسے سارے لوگ چیل کوئے کھائیں گے تو اچھی چیز نہیں ہے نا لہذا سارے لوگ کھودنے لگے اس کے بعد عبد المتلیبی نے کہا کہا کہ یہ تو بےوقوفی کی بات ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے ابھی جب ہمارے اندر کھودنے کی طاقت ہے تو آگے بڑھنے طاقت لہذا ویسے جہاں اٹھتے ہیں اور اپنی اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی جہاں بیٹھی تھی وہاں پانی کا چشمہ ابل پڑا تو عبد المتلب نے پانی پیا اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہا, کہا کہ جو رب تمہیں یہاں پانی دے سکتا ہے تو وہ رب تمہیں وہاں پانی کیوں نہیں دے سکتا زمدم کے کنویں کا لہذا جاؤ تم اس کی خدای کرو تمہیں اس کے زیادہ ہقدار تو واپس آ کر کے کنویں کی کھدائی کیا اس کے اندر جو گندگی تھی اسے نکالا یہ واقعہ ابد المطرف کے زمانے میں پیش آیا ہے جس سے ان کی شان کے اندر مزید اضافہ ہو گیا دوسرا واقعہ جو پیش آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ کیا ہاتھیوں اصحاب الفیل کا واقعہ اصحاب فیل کا واقعہ کہ ابرحان نے شام یمن میں ایک گھر بنایا اور کہا کہ لوگ اب اس گھر کی چونکہ عرب کے لوگ غریب تھے کمزور تھے اور حکومت ان کی طرف مستقل کوئی حکومت نہیں کر پا تھا البتہ کبھی یمن والے آئے ان کے اوپر حملہ کر دیے کبھی شام کی طرف سے آئے کبھی کس... فارس والے آئے تو اس نے ایک گھر بنایا چونکہ نشرانی تھا کنیسہ بنایا تاکہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر کے اس کی لیکن بجائے اس کے کی لوگ اس کی زیارت کرتے ایک بدو بنو کنانہ کا اٹھا اور جا کر کے پیخانہ کر چلا جا اس کے اوپر تو اس پر غصہ ہوا اور کہا جب تک اس گھر کو ڈھایا نہیں جائے گا تب تک اللہ عالم یہ چیز سنعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے لیکن اتنا ثابت ہے کہ وہ آیا تھا ہاتھی لے کر جیسا قرآن مجید اس کی تفصیل موجود ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہلاک اور برباد کیا ہے بلکہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے رضی اللہ تعالی نا ہم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہاتھیوں کو لے کر کے آ رہا تھا مکے میں لوگوں سے بوڑھا ہو گیا تھا اور بھی کھم پھرتا تھا ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی پیدائش ہے ایک آدھ دو دن پہلے ان کی پیدائش تھی تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں کہا کہ بڑے تو آپ ہیں البتہ دنیا میں ان سے پہلے آیا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں ان سے بڑا ہوں حالانکہ پوچھنے والا کیا تو پوچھا ان سے کسی نے کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں کہ آپ بڑے ہیں کہا بڑے تو اللہ کے رسول وسلم ہیں البتہ دنیا میں پیدا میں پہلے ہوا وہ بیان کرتے ہیں کہ میری دادی نے میری دادی نے یہ جو ہاتھی تھے ہاتھی کی میگنیوں کو مجھے لا کر کے دکھایا ہے کہ یہیں پر ہاتھی آ کر کے رکا ہوا تھا تو ہاتھیوں کا آنا قرآن سے اور صحیح سنت سے ضابط ہے لیکن کس لیے آئے تھے اللہ بہتر جانے لیکن زیادہ واضح یہی ہے کھانے کعبہ کو وہ لوگ دھانے آئے تھے کھانے کعبہ کو دھانے آئے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا چڑیوں کے چوچ میں اور پیر میں پتھر دیئے اور وہ مارتے جاتے تھے اور سارے کے سارے ہلاکوں کر کے بھاگتے جاتے تھے یہ دو واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے عبد المتلف کی اہمیت لوگوں کے ندی کیا ہے بڑھ گئی اسی لیے ابدل متلیف جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے جانے لگے تو کوئی تیار نہیں ہوا کہ ہاں قربان کیا جائے اس لیے جب دس بیٹے ہو گئے نا دس بیٹے ہو گئے تو دس بیٹوں میں سے ہر بیٹے کے نام جب قرآ ڈالا گیا تو قرآن کس کا نکلتا تھا عبداللہ کا اور سب سے محبوب عبد اللہ لیکن جب وہاں پر کھڑے ہوئے زبا کرنے کے لیے تو سارے بھائی آ گئے اور دوسرے کریش کے, لوگ, کے لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کل یہ سنت بن جائے گی وہ کیسے کہ ہاں ہمارے بڑے نے دبا کیا لے ہر آدمی اپنے بیٹے کو لا کر کے یہاں پر دبا کر دے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو کہا کیا کیا جائے تو کہا کہ اس کے بدلے اتنے اونٹ بعد روایات میں کہنا سے انہوں نے لوگ پوچھا لیکن وہ صحیح نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس کے بدلے سو اونٹ کو انہوں نے قربان کیا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس طریقے سے بچے تھے تو کہا تھے ابو عبد المطلب کے اندر زمانے میں یہ تین چیزیں ایسی پیش آئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا مقام بڑھ گیا تھا اب آج کی مجلس کے پر کو بات ختم کرتا ہوں میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ کی شادی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ذکر سے شروع ہوگی لیکن ختم کرنے سے پہلے جو ہم نے کہا تھا یہ بات یہاں پر ذکر کر دیں کہ آج کے سبق سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملا درس ساتھ پہلی چیز یہ کہ ہجرت اللہ تعالی کے نیک بندوں کا عمل ہے ہجرت کا معنی کیا ہے کہ کی جہاں انسان کو اپنے دین پر عمل کرنے کی کا موقع نہ ملے وہ دوسرے شہر میں ہجرت کر کے جیسے حضرت و علیہ السلام چلے گئے تھے اسی لیے ہمیں ہم لوگ کسی ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جس گاؤں کے لوگ برے ہیں ہمارے بچوں کے بگڑ جانے کا خطرہ ہے کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں کے لوگ ناراعگ کے ہمارے بچوں کے بددی ہو جانے خطرہ ہے تو اس گھر کو چھوڑ کر کے اس گاؤں کو چھوڑ کر کے اللہ کے لیے نکل جانا چاہیے دوسرا فائدہ آدمی خواہ کتنا ہی بڑا ہو جائے بتقدائے بشریت اس سے غلطی اور بھول چوک ہوتی ہے حیرت سارا اللہ کی ولی تھی اللہ کی ولی تھی اور اتنی بڑی ولی تھی کہ جب فرعون یا مصر کا حاکم ان کے طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو وضو کر کے دو رکعت نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کیا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ میں تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں ساتھیوں یہ وہ وسیلہ ہے جو جائز ہے تیرے نبی پر میں ایمان لے آیا ہوں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہم نے کی ہے صرف اپنے شوہر کے لیے کسی اور کے لیے جائز نہیں سمجھا اگر میں حق ہوں تو اس ظالم کو ہم سے دور کر دے ظالم پر مرگی تاریخ ہوگی یعنی اتنی بڑی ولییا تھیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں حسد پیدا ہوا اور حسد یہاں تک کہ دشمنی کی شکل اختیار کر گیا اسی لیے نبی سر الفرمان ہے سنند ترمیدی کے اندر کل بنی آدم خطا ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ خیر الختہ این لیکن بہترین غلطی والے کون ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں تو معصوم ان قطتا اللہ تعالی کی ذات ہے یا نبی کریم یا امبیا عالم اسلطلام کی تیسرا فائدہ انسان کو حکم الہی کے سامنے اپنا سر خم کر دینا چاہیے نتیجہ بہتر نکلے گا حضرت حاضر نے کیا کہا تھا آجا اس چیز کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ہے نا تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا جی ہاں تو آپ نے کیا فرمایا اے اللہ جب اللہ کا حکم ہے تو, تو اللہ میں ضائع نہیں کرے گا تو کوئی بھی چیز ہے ساتھ کی ہو ہمارے خلاف ہو یا ہمارے فائدے کی ہو اگر اللہ کے حکم مطابق ہے اسے عمل دینا جو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ یہ بڑی اہم چیز ہے لیکن توکل کا یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائیں یہ معنی نہیں ہے حضرت حاضر نے اللہ پر توکل کیا لیکن بیٹھی رہی ہے یہ بیٹھی رہی بلکہ جتنی کوشش ہو سکتی تھی حدیث شریف میں ہے کہ جتنا تیز آدمی دوڑ سکتا ہے پریشان حال اتنی تیز دوڑتی رہی اور بھاگتی رہی اس پہاڑ پر گئیں اس پر گئیں اس پر گئیں, اس پر گئیں بچے کے پاس آئی ہے کہ نہیں ہے تو تبکل کا یہ مانا نہیں کہ انسان ہاتھ پات کر کے ڈھول کر کے بیٹھ جائے اور پانچواں فائدہ کسی قوم پر شرک ایک بارگی گی نہیں بولتا ہے شرک پہلے بدعت ہوتی اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آتا قریش میں شرک اتنا آسانی سے نہیں پیدا ہوا بلکہ قریش کے اندر شرک جو آیا ہے اس کی اصل بنیاد تبرک بنی سکتی ایسا تبرک جس کی اجاز شریعت نے نہیں دی ہے وہ کیسے جب قریش کے لوگ مکے سے باہر جاتے تو اپنے ساتھ ساتھ وہاں سے ایک پتھر بھی لے کر کے جاتے بطور برکت کے آہستہ آہستہ خانے کعبہ کے بدلے اس پتھر کا طواف کرنا شروع کر دیا یہاں تک وہی پتھرہ حصہ تھا پوجا جانے لگا ہے تو شرک کسی قوم میں ایک بارگی نہیں پھیلتا ہے ساتواں فائدہ اگر قرینہ موجود ہو تو خواب پر عمل کیا جا سکتا ہے ویسے خواب کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے لیکن اگر قرینہ موجود ہے جیسے حضرت ابو طالب کو خواب آیا ہی نہیں آیا عبد المطلب کو عبد کو خواب آیا اور خواب ایک دن دو دن تین دن جب لگاتار ایک ہی قسم کا خواب آیا ہے اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے لیکن علماء کہتے ہیں اگر قرینہ موجود ہے اس پر تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرجہ نہیں ہے بشرطے کی کسی شرعی حکم کی مخالفت نہ ہو رہی ہو اور آٹھواں فائدہ کافر کا خواب بھی کبھی کبھار سچا ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جس خواب کی تعبیر بنائے بیان کی تھی عزیز مصر وہ کیا تھا کافر ہی تو تھا نا لیکن اس کا خواب سچا ہوا کہ نہیں عبد المطلیب ظاہر بات ایک چیز ہم ذہن میں رکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس سے اوپر کے لوگ کافر تھے یا کیا بظاہر یہی ہے لیکن ہمیں اس سلسلے میں موضوع کو نہیں چھڑنا چاہیے لیکن یہاں ایک بات آ کہ حالانکہ حالت ایک فرمی کیوں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد العضا رکھا تھا کہ نہیں ابد مناف رکھا تھا اپنے بیٹے کا نام اس لیے نام کی ایک اہمیت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار چچا ہیں جنہوں نے نبوت کا زمانہ پایا ہے دو مسلمان ہوئے ہیں اور دو مسلمان نہیں ہوئے دیکھیے نام کیا؟, کیا یہ فائدہ ہوتا ہے جن لوگوں کا نام جائز تھا وہ تو مسلمان ہوئے ہیں جیسے حمزہ اور عباس اور جن کے نام کے اندر شرک پایا جاتا تھا وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں ابو لہب اس کا نام کیا تھا جی ابد العزا تھا سکتھ آپ کا عبد وہ مسلمان نہیں ہوا اور ابو طالب ان کا نام کیا تھا اگر مجھ سے بھولے تمہارا تھا ان کا نام ابد تھا ایسے کچھ تھا ان کے نام بھی کیا تھا شیرک تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافر کے خواب کو بھی سچا کر دیتا ہے جیسے عبد المطلیف کا خواب سچا ہوا اور عزیز مصر کا خواب نویں چیز خارق عادت چیز جو عادت کے خلاف ہے جسے ہم موجزہ کہہ کرامت کہہ خارق عدت چیز کہہ کبھی کبھار کافر اور مشرک سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے خاص طور پر اگر اس سے کسی حق کی تائید ہوتی ہو تو حق کی تائید اسے ہم کرامت کا نام کہیں خار کی عادت کا مدد کا جو بھی نام کہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا تو ابو عبد المتلف سے کرامت پانی کا نکلنا اور ہاتھی والوں کو ہلاک اور برباد کرنا نہیں ہے اسی لیے تتاریوں کے زمانے میں تتاریوں نے ایک سخت قسم کے سوفی جو گمراہ تھا اس کو پکڑا مناظرہ ہوا ان کے سامنے تو تتاریوں نے کہا کہ ہمارا بدھ بولتا ہے کہا کہ میرے سامنے نہیں بولے گا کہا بولتا ہے کہا نہیں بولے گا اور کھڑا ہو گیا اور نہیں بولا بلکہ اس صوفی نے ہمارے تیمیہ سے کہا کہ تتاریوں کے سامنے تو ہماری کرامت ظاہر ہو جاتی ہے لیکن تمہارے سامنے کچھ ظاہر نہیں ہوتا تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فاسق اور فاجر کی مدد کرتا ہے بڑے مشرک اور بڑے کافر کے مقابلے میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور دسواں فائدہ یہ ہے کہ عرب سے محبت کرنی چاہیے اس لیے میں کہا شاید کچھ لوگ عرب سے یہ اہل سنت و جماعت کی بات میں کراؤں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں اہل سنت و جماعت کا تقریباً یہ عقیدہ ہے ان کی قدر کرنی چاہیے خاص طور پر ان میں جو اہل دین ہو ان سے مزید محبت کرنی چاہیے اگرچہ ہم یہاں آنے کی وجہ سے ان کے کچھ معاملات کی وجہ سے ہمارے دل میں اور ہم ہماری مجلسیں بلکہ اسی پر جمتی ہیں زیادہ تر نہیں ساتھیوں نہیں ان کے برے برے ہیں لیکن اچھے ان کے اچھے جس طریقے سے ہمارا بیٹا برا ہو ہمارا باپ اگر برا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم اس کی برائیاں کرتے پھر نہیں اس طریقے عرب کیوں نبی ایک؟ عام طور پر اس وقت عرب جو ہیں وہ بنو اسماعیل سے ہیں یہ عرب مستربا عرب عربا کم ہیں عرب عربا کم ہے زیادہ تر کیا ہے وہ عرب مستاربہ ہیں انہیں کی اولاد اسماعیل کی اور اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو دو حصے میں بانٹ دیا سب سے بہتر حصہ جو تھا اس میں مجھے رکھا ہے جاندار ہے پھر ان مخلوق میں یعنی انسانوں کو دو حصوں میں بانٹا مومن میں اور کافر میں جو بہتر تھا اس میں مجھے رکھا پھر انہیں خاندانوں میں تقسیم کیا جو بہتر خاندان تھا اس میں مجھے رکھا پھر انہیں گھروں میں تقسیم کیا جو بہتر گھر تھا اس میں مجھ کو رکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اب دعیفہ میں ایک بہترین بات لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہر انسان کو وہی اونچا اتنا مقام ملے گا جتنے اس کے اندر تقوا پایا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک انسان غیر عرب ہے متقی ہے اور متقی ایک عرب اتنا ہے تو عرب کو فضیت حاصل ہوگی دونوں تقوی میں برابر ہیں لیکن یہ بنو اسماعیل کا ہے بنو اسماعیل کا نہیں ہے تو اسے فضیلت ہوگی بنو اسماعیل کے ہونے کے ناطے کیوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت بیان کے ہے اسے علامہ البانی نے کہا کہ یہ دیکھو میں اگرچہ البانی ہوں لیکن الحمد میں مسلمان ہوں لیکن اہل سنت و جماعت کے قول کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن سے عرب جن سے عجم سے افضل ہے ذالق فض ال من یشا رب کا ما یشا و تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے ساتھیو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مزید سنت کے مطابق عمل کرنے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتنا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو سیکھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق بخشے سبحانک نقل موبی ہم کاش جی اللہ بت دیکھیے اس میں یہ ہے کہ لافت عالمی الازمین میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نہیے سے عمل کے نہیے سے لیکن خاندان کے نہیے سے عرب کو اس کے اوپر فضیلت حاصل آپ وسلم کا خود واضح بیان ہے کہ آنا میں سب سے افضل قبیلہ کون ہے اس لیے دونوں میں اس طریقے سے تعارض نہیں ہے عمل کے لحاظ سے جو ہے سب کو اونچا مقام ملے گا لیکن خاندان ہونے کے لحاظ سے ان کو فضیلت حاصل لیکن عمل کے لم یسرے سرب رہی نصب ہو جی ہاں یہ چیز اگرچہ بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن سے عرب کو جن سے عجم کے اوپر فضیلت حاصل ہے لہذا ہمیں جن افراد سے نہیں جو برے ہیں برے ہیں ان کی برائی کی وجہ سے ان سے ہم بخب رکھیں گے لیکن ان کے عرب ہونے کی وجہ سے ہم ان سے محبت کریں گے اگر آپ اس کو پر غور کر لیں اپنے والد کو مثال ملے گا اپنے بیٹے کو بھائی ہم ان کے عمر کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا بھائی ہے لہذا مجھ سے اپنے تعلق کو جی اس طریقے سے انشاءاللہ مسئلہ اللہ